شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیدِ اسلام وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ یہ جب جی بشارہ تھا ہے اعلیٰ درجے کے مومنین کے لئے بشارہ اعلیٰ درجے کے مومنین کے لئے جہنے لوگ انہیں حجرت کی اللہ کی راہ میں دیکھو ایک ہجرات کا ثواب سما کو تلو پھر قتل کیے گئے شہادت او ماتو یا موت آ ان کو لا یارز و البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ رزق اچھا اور بے شک اللہ وہی خیر و رازکین ہے اس کی تشریح لا یودھ خیلنہ ضرور داخل کرے گا ان کو اللہ تعالی ایسی جگہ کے اندر کے پسند کریں گے ان کو بیگ اور بے شک اللہ جاننے والے ہیں ہر ایک کے حال کو حوصلے والے ہیں کہ جن کافروں نے ان کو قتل کیا اور ان کو جلدی سزا نہیں دی مہلت بھی دیتے ہیں یہ بات تو سن چکے یہ تو جی کون تھے جی اعلی درجے کے مومن ٹھیک ہے نا آ, ان کو بشارت دی گئی ہے اب دوسرے درجے کے دوسرا درجہ پہلا درجہ تو وہ تھا نا جنہوں نے ہجرت کی پھر شہید ہو گیا غریب انہوں نے کوئی بدلہ لیا اب یہ دوسرا درجہ ہے مومنین کا یہ وہ ہے نا غور کرو ایک کافر نے مومن کو مارا ڈنڈا پھر مومن نے بھی اس کو ڈنڈا مارا بدلہ لے لیا یہ جی پھر اس کے بعد کافر نے دوبارہ ڈنڈا اس کو مارا سمجھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مدد کریں گے چاہے پہلے بدلہ لے لیا تھا اس نے لیکن دوسرا ڈنڈا آیا نا تو یہ مظلوم نمبر دو ہے یا نمبر اولا ہے مظلوم نمبر پہلا وہ تھا کہ شہید ہو گیا دیکھو جی ظالک یہ بات تو آپ سن چکے وہ من آ کا با مظلوم کا قسم دوم اور جس نے بدلہ لے لیا برابر اس کے کہ تکلیف دیا گیا سمہ بویا علیہ پھر زیادتی کی گئی اس کے اوپر دوبارہ اللہ اس کی بھی مدد کرے گا کہ مظلوم کے دوسرے قسم وعدہ نصرت ہے نصرت کا وعدہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں ذالک یہ غلبۂ مومنین ذالکہ کے نیچے رکھو غلبۂ مومنین باوجود کہ کافروں کا اس وقت زور تھا پھر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ مومنین کو غلبہ دیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے یا نہیں ایک؟ کامل القدرت ہے اللہ تعالیٰ طاقت ہے اللہ کے پاس کیوں نہ غلبہ دیں یہ غلبہ اس سبب سے ہے سبب غلبہ لکھو بئیں طور کے اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن کے اندر اور داخل کرتے ہیں دن کو رات کے اندر متصرف فلمور ہیں اور بے شک اللہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں یہ داخل کرنے کا مطلب کئی دفعہ پڑ چکے ہو نا رات کو دن میں داخل کرنا دن کو رات میں داخل کرنا ذالک یہ سبب غلبہ نمبر دو ذالک بین اللہ یولے جو سبب غلبہ نمبر ایک تھا اب سباب غلبہ نمبر دو اور یہ غلبہ اس سبب سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الحق وہ معبود بر حق ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے مابود بارحق ہستی میں کامل اور بے شک جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کہ وہ کیا ہیں وہ باطل ہیں اور بے شک اللہ وہی آلی شان ہے بڑا ہے الم تر ان اللّہ اچھا جی میرے محترام یہ دلیل اکلی نمبر ایک لکھو نفی اعتقادی کے پر دلیل اکلی نمبر ایک نفی اعتقادی کے پر دلیل نمبر ایک کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو پاس ہو گئی زمین سر سبز بے شک اللہ تبارک و تعالی لطیف ہیں باریک بین اور خبیر ہیں خبردار ہیں تو جس طرح اللہ تعالی آسمان سے پانی اتار کے زمین کو سر سبز کرتے ہیں یہ وہی وہی اتار کے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں نہیں کرتے یقیناً کرتے ہیں لہو ما اسلام آباد خاص اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہیں تعریف ہیں کیام تارا دلیل عقلی نمبر دو کیا نہیں دیکھا تم نے بے شک اللہ نے کام میں لگا دیا واسطے تمہارے جو کچھ زمین میں چیزیں ہیں اور کشتیوں کو بھی کام میں لگایا کہ وہ جاری ہوتی ہیں بیج دریاؤں کے ساتھ حکم اس کے وم سے کچھ سما اور تھامے ہوئے آسمان کو اللہ وہ آسمان کتنا ثقیل چیز ہے آپ ستون کے بغیر معمولی چھت کو نہیں روک سکتے تو اللہ نے سارے آسمان کو تھاما ہوا ہے تھامے ہوئے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پہ ہاں مگر جب اس کا حکم ہوگا تو اس وقت گرے گا یا نہیں گرے گا وہ کہاں ہے قرآن پاک میں عز الماؤن شکت پھٹ جائے گا آسمان ان اللہ بے شک اللہ ساتھ لوگوں کے بہت بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں واہ اللہ دی یہ دلیل نقلی نمبر کتنی جی تین وہی وہ ذات ہے جس نے زندگی دی تم کو روح ڈال کے زندگی دی پھر ماریں گے تم کو پھر زندہ کریں گے تم کو بے شک انسان بڑا ناشا ہے یہ تصرفات دیکھتا ہے پھر بھی شرک کرتا ہے لے کل لے امتن جاللہ منصقا یہ جی نفی شرک فیلی لکھو اور زاجر مشرقین نفی شرک پہلی اور زجر مشرقی مشرق کیا کہتے تھے جی یہ جی کہتا ہے خدا کی ماری کیا ہے آرام اور اپنی باری کا حلال اللہ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر بھی طریقہ تھا ذیب کا ان میں طریقہ کا تھا ذیب کا اور حضور کی امت میں بھی طریقہ کیا ہے ذبے کا ہے ذبے کا طریقہ چلا رہا ہے ابتدا سے لہذا تیرے ساتھ یہ گڑ بڑ اگر کرے نا بائیں ان کو جواب نہ دو بھائی یہی ہے اگر جواب دینا تو وہی جواب دو جو میں نے دیا تھا وہ ہمارے ایک مناظر پہ اعتراض کیا نا کافروں نے آریہ سماج نے کہ خدا کی ماری نہیں کھاتے اپنی ماری کیا کھاتے ہو تو ہمارے مناظر نے جواب دیا کہ تم جو اپنی ٹوٹیاں لگاتے ہو نا اس سے تو پانی پیتے ہو خدا نے جو ٹوٹی لگائی ہے اس سے بھی پانی پی لیا کرو کبھی کبھی ہو تمہارے ساتھ موجود تو پھر ایسوں کو یہی جواب دینا چاہیے اچھا جی نفی شرک فیلی اور زجر مشرقین واسطے ہر امت کے کی ہم نے طریقہ ذبہ کا یا من سکن کا مانو طریقہ ذبہ کا کہ ہم نا سے کو وہ اسی طریقے پہ ذبے کرتے ہیں پاس نہ جھگڑیں تیرے ساتھ کافر اس ذبے کے معاملے میں پھر اسی ذبے کے معاملے میں اور دعوت دیتے رہو طرف رب اپنے گے بے شک تو اوپر ہدایت مستقیم کی ہے وینجادو کا اس جواب کے بعد بھی اگر نہ سمجھیں اگر جھگڑا کرتے رہیں تیرے ساتھ تو آپ فرما دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے تمہارے عملوں کو تو تمہیں سزا دے گیا نہیں خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے اللہ یاقم بینکم اللہ جب جانتا ہے تمہارے عملوں کو تو اللہ تعالی عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دن قیامت کے بیچ اس چیز کے جس میں تم اختلاف کر رہے ہو یہ بات ہی سمجھ نہیں یہ تخلیف اخروی بھی, بھی آ گئی علم ان اللہ یعلم کیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ جانتا ہے تمام ان چیزوں کو جاسمان میں ہیں زمین میں ہیں ان نظال کا فی کتاب بے شک ان کا یہ قول و فیل ان کے یہ قول و فعل بکواس سے غلط اعتراض بیچ نام اعمال کے محفوظ ہیں یہ جو بکواس کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں نا ان نظال کا ان کے یہ سب افعال ان کے سب اقوال نام امال میں محفوظ ہیں کتاب نام امال بے شک یہ بات اللہ پہ آسان ہے بے یا بدون امدون اللہ شکو مشرقین اور پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کے ان معبودوں کی کہ نازل کی اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل نکلیو سلطان کے نیچے کا لکھو دلی نکلی بم سا ماں کا من بھی وہ محبوب اور ان معبودوں کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے کوئی دلیل عقلی سلطان دلیل نقلی علم دلیل لکلی اور نہ ہوگا واسطے ظالمین کے کوئی مددگار نہ دنیا میں نہ آخرت میں ویزا تلاحمایات نہ اناد اناد ای کفار اب کفار جو اناد کرتے تھے نا اہل حق کے ساتھ اس کا بیان ہے اناد کفار با اہل حق اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ایتیں ہماری واضح جانتا ہے تو پہچانتا ہے تو بیچ منہ کافروں کے منکر کو نا کو ناراضگی کو جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا نا کافروں کے سامنے ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں ناراضگی کے آثار ہوتے ہیں سمجھے پہچانے گا تو بیچ منہ کافروں کے منکر کو نہ خوشی ناراضگی قریب ہیں کہ حملہ کر دیں ساتھ ان لوگوں کے جو پڑھتے ہیں ان کے اوپر ہماری آتے اتنا ناراض ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والوں پہ کہ کیا حملہ کر دیں ان پہ حملہ کر دیں جیسے آج کل حملے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ مدرسوں پہ کہ حملہ کر دیں جو پڑھتے ہیں پل کہ یہ زجر ہے آپ فرما دیجئے قرآن تمہیں ناگوار ہے قرآن تمہیں کیا ہے جی ناگوار ہے پسند نہیں آتا میں تمہیں قرآن سے زیادہ ناگوار چیز بتاؤں تم قرآن کو ناگوار کہتے ہو ہم نہیں کہتے لیکن جس چیز کو تم ناگوار کہتے ہو اس چیز سے زیادہ میں ناگوار بتاؤں جس کے لیے تم سامان بنا رہے وہ کیا ہے دو ذخیر آگے جی زج آپ فرما دیجئے کیا پس میں خبر دوں میں تم کو ساتھ زیادہ ناگوار کے اس قرآن سے تمہارے ذہن میں قرآن ناگوار ہے حقیقت میں اس سے ناگوار چیز کون زیادہ ہے انار انار سے پہلے ہوا مقدر ہے ہوا انار وہ دو ہے جس کا وعدہ دیا اللہ نے کافروں کو اور برا ہے ٹھکانا یاس اب تال شرک با دلیل بدی بدی ہی دلیل دی گئی ظاہر دلیل ابتال شرک ہے ب دلیل بدی ہی ظاہر لوڑ دئیل کیا ہے اے لوگوں بیان کی جاتی ہے عجیب مثال کان لگا کے سنو بے شک جن کو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک چھوٹی مکھی زباں بن رکھ رہا ہے یا نہیں تو لہٰذا چھوٹی مکھی کہو اگرچہ اکٹھے ہوں سب کے سب واسطے اس کے وہ بنا سکتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے پیر پکیر اکٹھے کرو وہیں یا سلوب ہوم اور اگر چھین جائے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں واپس کر سکتے اس سے یہ بھتوں کے ساتھ رکھتے تھے چینی شکر مکار حلوے ملوے تو مکھی کھاتی ہیں یا نہیں تو مکھیاں لے جائیں واپس کر سکتے ہیں تم بھی نہیں واپس کر سکتے اچھا جی کوئی نہیں واپس کر سکتا ایک بے وقوف آدمی تھا اس نے ریچ کو مقرر کیا اپنی نگرانی کے لیے وہ سو گیا ریچ کو کہا کہ میری نگرانی کر اے جیسے کتے سے محبت ہے ریچھ سے بھی محبت تھی سمجھے جی اب وہ مکھی آ کے بیٹھتی تھی سردار صاحب کے ناک پہ ریچھ نے ایک دفعہ سے کیا دو دفعہ کیا تین دفعہ کیا وہ مکھی بار بار بیٹھے اس نے بڑا پتھر اٹھا کے مارا مکھی تو اڑ گئی تو حضرت صاحب کا تو ناک ختم ٹوٹ <laughs> تو مکھی سے بھی کون چیز واپس کر سکے یہ خیال کرنا تم بھی ایسے بے نہ کرنا رکھنا سمجھے جی اور اگر چھینٹ جائے اسے سے مکھی کوئی چیز تو نہیں واپس کر سکتے اسے کمزور ہے طالب بھی مطلوب بھی طالب کون یہ <سؤال> مشرق پکارنے والا مطلوبہ مابور آئے ہے فرمایا اللہ کا قدر انہوں نے نہ کیا خدا کا قدر انہوں نے نہیں کیا خدا کو چھوڑ کے ایسے کی طرف گئے جو کمزور ہے نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی حق تعظیم نہیں کرتے تعظیم جی کہتے ہیں خدا کے پلے میں وحدت کے سوا دھرا کیا ہے جو لینا ہے لے لیں گے کیسے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں خدا کے حال میں کچھ بھی نہیں حالانکہ اللہ قوی ہے عزیز ہے डیبیو اللہ اظہل شبو شبو ہوتا ہے کبھی سارے اختیار تو خدا کے پاس ہیں تو آخر یہ پیر فقیر نبی ان کے پاس تو اختیار ہونے چاہیے خدا کے پیارے ہیں فرمایا پیارے ضرور ہیں لیکن اختیار ان کے پاس نہیں ہیں مختار کل کون ہے اللہ کی بات اظال شبو اللہ تعالی برگزیدہ کرتا ہے فرشتوں سے رسولوں کو یہ فرشتوں سے بھی اللہ بعض کو رسول بنا لیتا ہے فرشتوں سے رسول کون ہے اور جبریل نہیں جبریل اللہ کے پیغام پہنچاتا ہے تو پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں بے شک اللہ برگزیدہ کرتے ہیں فرشتوں سے چن لیتے ہیں رسول اور لوگوں سے رسول لیکن سمیع و علیم یہ ہے یا اللہ ہے ان اللہ سمیع و علیم سمیع و علیم اللہ ہے عالم الغٮٔ بھی وہی ہے یاماب بین ادیم جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے پیچھے اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے تمام معاملات مختار کل بھی وہی ہے اب اظہار شبہ ہو گیا اچھا یا یوحذین منو اب عقائد کے بعد احکام ضروریہ کا بیان مومنین کے لیے احکام ضروریہ کا بیان پہلے تسیح عقائد تھی اب مومنین کے لیے احکام ضروریا ایمان والو رکو کرو نمبر ایک اس جدو سیدھا کرو نمبر دو واہ بدھو ربا نمبر تین وفل الخیر اور کرتے رہو اس کے علاوہ اور تمام بھلائیاں لا لقن تفل سمرا ہی تھا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بس جاہدو فی اللہ کا جہاد نمبر کتنے جی نمبر 5 اب لفظی معنی ہے کہ جہاد کرو لیکن یہ مکی صورت ہے جہاد قرض نہیں ہوا تھا اس لیے علماء کہتے ہیں یہاں جاہدو سے مراد ہے مجاہدہ کہا جی اے امال کے اندر مجاہدہ کرنا اور مجاہدہ کرو اللہ کے راہ میں حق مجاہدہ کا یعنی امت سے بنایا جی؟ یہ بڑا شان ہے نا تمہارا اور نہیں کیا اوپر تمہارے بیت دین کے کوئی تنگی آسان دین ہے الزام ملت عبیق و ابراہیم لازم پکڑو ملت باپ اپنے ابراہیم کی ہوا سمبا کو مسلمی ہوا ضمیر کا مرجع اللہ ہے اللہ نے نام رکھا تمہارا کیا پرما بردا من قابل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی وفی حاضہ اور اس قرآن کے اندر ہی تمہارا نام کیا ہے مسلمین ہے مسلمان ہے نا لی جکون اور رسول اچھا جی تا کہ ہو جائے رسول گواہ اوپر تمہارے تمہیں حضور کی امت سے بنایا اور تمہارا نام مسلمین رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے متعلق قیامت کے دن کیا دیں گے گواہی دیں گے کہ میں نے ان کے پاس پیغام پہنچایا اور تم کن پہ گواہی دو گے امت محمد پہلی امتو سب پہ گواہی دو گے کہ ہو جائے رسول گواہ واسطے تمہارے اور ہو جاؤ تم گوا باقی سب لوگوں پہ سمجھے کہ ان کے رسولوں نے بھی پیغام پہنچایا ہوں تم کی طرح پاکی مسلات تلقین شک قائم کرو نماز کو دیتے رہو زکوٰۃ کو مضبوط پکڑو اللہ کے دین کو و مولا قوم وہی تمہارا مولا ہے مشکل کشا ہے بس اچھا ہے مشکل کشآ یا مدد ہاں ون منصیر مددگار تو آگے ہے نا اچھا اچھا مددگار شہید اسلام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق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 www.shahedaylam.com